استعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید الأنبياء والمرسلين إمام المتقين خاتم النبیین سيدنا و مولانا محمد و على آله وأصحابه ماہ رجب ہم آپ سب جانتے ہیں کہ اس میں یوم امیر المین حضرت علی رضی اللہ عنہ اس لیے مناسب ہے کہ آج ہم آپ کے مناقب میں کچھ گفتگو کریں اور ممکن ہے کہ ہم آپ کے مناقب میں آج مکمل گفتگو نہ کر سکیں تو کچھ گفتگو اگلے ہفتے اٹھا رکھیں ہم نے صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کے معاملے میں آئمہ ہمارے بزرگانے محدثین محققین فکہ ہم نے ان سب کے ساتھ بے تحاشا جھوٹے واقعات جھوٹی روایات جوڑی اور وہ ہماری کوتاہی کی وجہ سے ہماری کتابوں کا حصہ بن گئی ہے بے تحاشا احدیث جو ہمارے آئما نے صاف کہا تھا کہ جھوٹی ہیں بے تحاشا واقعات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آئماں نے ہمیں بتایا ہے کہ جھوٹے ہیں لیکن ہم نے نہ صرف یہ کہ ان کو اپنی کتابوں سے نکالا نہیں بلکہ صدیوں میں یہ معاملہ بڑھتا چلا جا رہا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی بے تحاشا باتیں منسوخ ہیں اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مناقب میں جو کتاب امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے اس میں سے روایات پیش کر ایک چیز ذہن میں رکھیں ہم آپ سب جانتے ہیں ہمارا اصطلاح استعمال ہوتی ہے سیاح ستا چھ صحیح ترین حدیث کی کتابیں جو ہمارے ہاں درس نظامی میں بھی پڑھائی جاتی ہیں ایک تو ذہن میں رکھیں کہ عوام کو یہ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن بہرحال بار بار کر چکے ہیں کہ یہ سیاست نہیں ہے اصل بھی کتب ستا ہیں اور اس میں سے دو کتابیں جو ہیں وہ سیاح ہیں اور چار کتابیں جو ہیں وہ سنن ہے سن نبو اور جو سیاح ہیں وہ بخاری اور مسلم ہے سیاح کا مطلب ہم صحیح اور مانوں میں لیتے ہیں یہ ان معنوں میں نہیں ہے علوم الحدیث کے لوگ ہمارے علما اس بات کو بہت اچھی طرح سے جانتے امام نسائی رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ان سیاح ستا میں یا کتب ستا میں شامل ہے سنن النسائی اور ہمارے یہاں پڑھائی بھی جاتی درس نظامی کے اندر اور ہر مکتبہ فکر میں پڑھائی جاتی ہے اب یہ جو کتاب ہے یہ کتاب آپ کی شہادت کی وجہ بھی بنی حقیقت یہ ہے کہ جو بیج ناصبیت کا بنو امیہ نے بویا تھا وہ آج تک چل رہا ہے اور دوبارہ سے حل سے مراد ہماری ہم نے پچھلی نشست میں بھی تذکرہ کیا تھا ناسبیت کا ہم نے کہا تھا کہ ہم محبت کا پیغام دیتے ہیں لیکن جہاں ناسبیت آئے گی یا جہاں پہ رافذیت آئے گی اس طرح ہم نے کہا تھا اور نبوت آئے گا اور اس طرح کے معاملات پہ ہم نے کہا تھا اس پہ ہم کھڑے ہو جاتے ہیں اس پہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں ہے ہاں یہ ہے کہ ہم بڑے اچھے طریقے سے گفتگو کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کیا درست ہے کیا تو امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے ایک کام کیا کہ کتاب لکھنے کے بعد انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ دمشق کی جامعہ مسجد میں اس کو پڑھ کر سنائے اور دمشق اس وقت گڑھ تھا بنو میاں کا اور گڑھ تھا ناصریت بنو میاں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ معاف کرے استخر اللہ استخر اللہ مسجد میں ممبر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف بد کلامی کروائی ہر جمعے کے خطبے میں یہ نہیں کہ کوئی ایک موقع ہر جمعے کے خطبے میں انہوں نے بد کلامی کرائی یہ وہ لوگ ہیں ان کے اگر کوئی اچھے کارنامے ہیں تو ان کارناموں کو سامنے رکھ کر اصل بات سے چونکہ ہماری عوام واقف نہیں ہے اور ہمیں اور ہم نے اپنی عوام کو اصل تاریخ اسلام جو ہے باد از نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے دور رکھا ہے لا لائن رکھا ہے وہ پتہ نہیں چلنے دیا کہ کی کیا ہوا اور ہم نے ہمیشہ بڑے زبردست قسم کے جو ہیں وہ نرمے گائے ہیں کہ جناب ہم تو یہ تھے اور ہم تو یہ تھے ہم بہت کچھ ہم نے ایسا کیا ہے جس پہ بڑے بڑے ظالم اور جابر وہ بھی شاید شرمندہ ہو جائے اب یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ آپ نے جب وہاں پہ یہ فیصلہ کیا کہ دمشق کی جامع مسجد میں پڑھ کر سنائیں تاکہ جو بنو میاں کی سلطنت کی وجہ سے ناسبیت عوام میں بہت زیادہ پھیل رہی ہے اس کی اصلاح ہو جائے اب پورا واقعہ ہم یہاں بیان نہیں کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم نے پورا بیان واقعہ کر دیا ہمارے ہاں ایک اور بھی بڑا سیریس مسئلہ ہے مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ اگر کسی نے کچھ لکھا ہے اس کو غلط کہنے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہوتی لیکن اس میں سے کچھ کوئی پڑھ کے سنا دے تو اس کو ہم گستاخ بنا دیں بھئی اگر اس کو پڑھنے والا گستاخ ہے تو وہ اگر کسی کتاب میں سے کوئی چیز نکال کے آپ کو دکھا رہا ہے اور وہ کتاب کسی مستند عالم کی لکھی ہوئی ہے تو آپ زیادہ زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے کوتا ہی ہو گئی غلطی ہو گئی غلط فہمی ہو گئی ہے لیکن اس پہ اس بدے کا کیا قصور ہے جس نے اس کتاب میں سے کچھ پڑھ کے سنا دیا ہے اور آپ اس پڑھنے والے کو گستاخ کہہ رہے ہیں اور جس کی کتاب میں لکھا ہوا اس کو امام بھی کہتے ہیں اور رحمت اللہ علیہ بھی کہتے ہیں یہ عجیب رویہ ہے ہمارا اسی لیے ہم اصل واقعہ پورا بیانیاں نہیں کریں گے ہم نے اگر اصل واقعہ بیان کر دیا تو یہاں پہ دس ہزار فتوے ہمارے خلاف بھی لگ دیں گے کوئی یہ نہیں سوچے گا کہ ہم نے یہ کہاں سے پڑھ کے سنا ہے باہر اس بات پہ جھگڑا ہو گیا اور آپ کو بہت مارا گیا اتنا زیادہ زد و کیا گیا اور پھر آپ کو بہت شدید قسم کی چوٹے لاتوں کے درمیان میں لگائی گئی جس کی وجہ سے آپ اتنا زیادہ اذیت تکلیف اور زخمی حالت میں تھے کہ اسی وجہ سے پھر آپ شہید ہو اور پہلے آپ نے کہا کہ مجھے مکہ مکرمہ لے جاؤ کہا جاتا ہے کہ مکہ مکرمہ آپ کو لے جایا گیا اور سفا اور مربا کی پہاڑیوں کے درمیان آپ کو دفن کیا گیا ولہم کہ دفن کی کوئی جگہ ہے یا نہیں ہے لیکن اس بات سے تو کوئی اختلاف رائے نہیں ہے کہ آپ کو مکب کرما لے جایا گیا اور وہیں پہ آپ کا وصال ہوا اور وہیں پہ آپ مدفون ہیں امام نسائی رحمت اللہ جن کی کتاب ہمارے یہاں کو شامل اچھا اب امام نسائی نے یہ جو کتاب لکھی اس کے اندر آپ نے احادیث اور حضرت نی رضی اللہ عنہ کے اپنے اقوال اور کئی اور صحابہ جو ہیں ان کے اقوال اس میں آپ نے درج کیے ہیں ہاں یہ درست ہے کہ اس میں صحیح بھی موجود ہے حسن بھی موجود ہے رئیف بھی موجود ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ کیا صحیح ہے کیا حسن ہے کیا رئیف ہے ہم اس بات سے بات اور ہم لوگ ضعیف روایات کو فضائل میں بیان کرنا جائز سمجھتے ہیں اس لیے ہم اس میں سے جو بھی گفتگو آج اور انشاءاللہ شاء اللہ نشست میں ہوگی اس میں اگر کہیں کچھ ضعیف بھی ہے اور ہم بیان اس کو نہیں کریں کہ ضعیف ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ حجت بنانے والی باتیں نہیں ہیں ہم فضائل میں ضعیف کو استعمال کرتے ہیں اور ہمیں اسی لیے جیسے کتاب میں سے ان چیزوں کو لے کر آ رہی ہے باہر آ اس کے اندر جو کچھ لکھا ہے وہ صد کے ساتھ ہے چاہے زوف کی نام اسی لیے امام نسائی رحمت اللہ علیہ کو ہم تو کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ وہ شہید کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مناقب آپ کے اتفاق میں آپ کھڑے ہوئے اور اس کے نتیجے میں آپ شہید ہم اس کو بھی بہت بڑا مقام سمجھتے ہیں اب اس میں جو روایات جو آپ نے پیش کی ہیں اس میں چند آج اور چند اگلے ایک روایت میں آپ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے والا پہلا شخص پھر اسی طرح ایک اور روایت میں اس روایت کو میں پہلے ارض کر دوں کہ اس کی صنعت جو ہے وہ ضعیف ہے اس کے مدد مطلب پہ بھی کچھ اعتراض ہے لیکن ہم فضائل میں استعمال کر رہے ہیں اور اس سے کسی دوسرے کا مقام کم نہیں ہوتا یہ ذہن میں رکھیں جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں بہادر ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی اور کو بہادر کہہ دیا جائے تو اس کا مطلب ہو کہ تو جو دوسرا ہے وہ بہادر نہیں ہر شخص کی کوئی ایک یا دو یا تین صفات ہوتی ہیں جو اس کی وجہ شہرت بن جاتی اس سے کسی کا مقام پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہمارا یہ بھی مسئلہ ہے ہمارے ہاں کئی بار ایسا ہوا کہ محافل ذکر کا اہتمام ہوا تو ہم نے منقبت حضرت علی رضی اللہ تعالی کی پڑھی ایک دفعہ ہمیں ایک صاحب کا ای میل آ گئی لندن سے کیا کہ آپ کی کبھی بھی کسی محفل میں ہے ہم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت نہیں سنی آپ ہمیشہ حضرت علی کی منقبت سناتے ہیں آپ کا تعلق <راجعون> یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی منقبت کو زیادہ بیان کرتے تو آپ کہہ دیتے جی شاید وہ سننی نہیں ہے یہ تو ہمارا حال ہے ان کو ہم نے سمجھایا کہ جناب اللہ کے فضل و کرم سے نسل ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد ہے اور ہمارا جو روحانی شجرہ ہے وہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آتا ہے ہم ان کی منقبت پڑھتے ہیں لیکن ان کی منقبت پڑھنے کا تو نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں گے بلکہ ایک پروفیسر صاحب ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے ان کو کیونکہ انہوں نے بہت اچھے بھی کام کیے لیکن انہوں نے ایک بہت زیادتی بھی کی ایک بہت بڑے اللہ کے بنی ہے ہم نام نہیں لیں گے نام لینے سے کئی فتر پیدا ہوتے بندہ جو ہے نا یہ ہے وجہ کیا بتائی کہ جتنا کلام لکھا اس میں صرف حضرت ابو بکر تعالیٰ نہیں لکھی جتنا مرضی کو بلی مانتے میں بات ہے ان کی کتاب میں سے تینوں کی منقبت میں اب وہ یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے ایک ایک منقبت ان کی شان میں لکھی اور علی رضی اللہ عنہ کی شان میں انہوں نے شاید سو منقبتیں لکھ دی اس کا مطلب نہیں ہے کہ کسی کی ہم یہ اس طریقے سے الزام لگا دیں کہ فلا فلا ہے تو یہ جو روایت ہے اس میں الفاظ یہ ہیں کہ میں اللہ کا بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی ہوں اور میں صدیق اکبر ہوں سب کے اکبر چونکہ آگے ہمارے سب تو, بکر تو ذہن جیسے حضرت جو سیف اللہ لقب ضرور ہے لیکن جو الفاظ آئے ہیں سیرت میں وہ یہ نہیں آئے سیف اللہ وہ آئے سیف من تو کسی ایک کی وجہ شہرت ایک ہے اگر ایک سچا تو اس کا یہ مطلب بھی کہ خدا نا خاصہ باقی سچے نہیں تو اس کو غلط مانوں میں کچھ لوگ لے لیتے ہیں پچھلے دنوں پوسٹ ہماری نظر سے کنجر تک نہیں کر میں سیک بار اور کوئی بار نہیں ہو سکتا یہ بات غلط ہے ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے تو کہتے ہیں کہ میں لوگوں سے سات سال پہلے یہ مان لایا پھر اللہ تعالی کی عبادت کی ہو میں نے اس امت کے ہر فرد کی عبادت سے نو سال پہلے اب اس میں پھر بحث شروع ہو جاتی ہے کہ ایک روایت موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا عبادت کرتے نے پوچھا کہ آپ کیا کر رہی ہیں اس طرح کی ایک روایت ہے پھر وہ فوراً کہہ ہیں کہ نہ پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ حضرت خدیجہ کے معاملے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ روایت غلط ہر چیز کا ایک سیاق و سباق ہوتا ہے اس کا ایک پس ہوتا ہے ہم لوگ جب پس سے ہٹتے ہیں تب کام خراب ہوتا ہے اب ہماری شوتابوں میں چونکہ پس اکثر نہیں موجود ہوتا تو لطفہ پیدا ہوتی ہے اسی طرح ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حدیجت القبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے پہلے اسلام قبول کیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے سے اور اس وقت ان کی طبیعت جو ہے وہ تھوڑی سی پہلی دفعہ کیون لایا باقی بعد میں بات تو بعد میں واب سے خدا نہ خاص طا پھر وہی بات ہے نہ علی کے مقام پہ کوئی فرق پڑتا ہے نہ حضرت خدیجہ کے کہتے ہیں کہ حضرت علی عنہ کا ہاتھ پکڑا اور حمد و سنا کی اور اس کے بعد کہا ہے لوگو میں تمہارا ولی ہوں لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ درست فرما رہے ہیں پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی کا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا اور فرمایا یہ میرا بلی اور میری طرف سے یہ میرا قرض ادا کرے گا جو اس سے دوستی رکھے گا میں اس کا دوست ہوں گا اور جو اس سے دشمنی رکھے گا میں اس کا دشمن ہوں گا ناصبیت کے حق میں بات کرنے والوں کو یہ الفاظ یاد رکھنے چاہیے علی سے دشمنی کا نتیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں پھر حضرت علی نے ایک دفعہ ہوا یہ کہ ایک غزوہ پر تشریف لے گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آدمی کو پیچھے چھوڑ دیا اور دو اور بچوں کے لیے اب حضرت علی حیدر کر آپ نے اس بات کو تھوڑا محسوس کیا تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم آپ کو جو عورتوں اور بچوں کو پیچھے چھوڑے ہوئے جا رہے ہیں تو فرمایا علی کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ تم مجھے ایسے ہی ہو جیسے موسا کو ہارون تھے لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے کیونکہ حضرت ہارون بھی نبی تھے حضرت موسا بھی نبی تھے علیہ السلام آئیے کہ حضرت موسا جو ہے ان کے پاس شریعت تھی حضرت ہارون کے پاس شریعت نہیں تھی حضرت ہارون حضرت موسا کی شریعت پر اٹھائے تو ایک طرف تو مقام بتا دیا علی کا کہ مقام وہ ہے جیسے بھوسا ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و علی اور دوسری طرف ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ میرے بات کوئی نبی نہیں ہے کہیں یہ نہ ہو مقصد کیا ہوا کہ اس جملے سے کہیں یہ نہ ہو کہ لوگ جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی نبوت کے ساتھ جڑتے پھر اسی طریقے سے قرآن مجید کی جو آیت جس میں اہل بیسکر ہے جب وہ نازل ہوئی تو حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ کو بلایا اور فرمایا کہ بیت ہیں, ہیں یا اقبال صحابہ ہیں پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے اچھا اس پہ بھی ایک بڑی دلچسپ بات ہے جب کوئی مولا علی کہہ دے تو بھی کام بڑا خراب ہو جاتا ہے ہمارے ہاتھوں اور کوئی یہ نہیں سوچتا کہ مسجد مسجد کے امام کو ہر کوئی مولانا مولانا کہتا پھرتا مولانا کا مطلب کیا میرا مولا تو مسجد کا امام مولا ہو سکتا ہے علی مولا نہیں ہو سکتا پہلی بات ہے دوسری بات لفظ مولا دیکھیں ہمارا ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ جو لفظ عربی میں ہے اور اگر وہی لفظ اردو میں ہے تو ہم سمجھتے ہیں اس کا ایک مطلب ہمارے یہاں جیسے پنجابی میں مولا عام طور پہ پرور کے لیے استعمال ہوتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید مولا علی کا مطلب خدا کا خاصہ یہ دیا جا رہا ہے عربی میں مولا کے کئی معنی ہیں مولا سچے عزیز بے غرض دوست کو بھی کہتے مولا آقا کو بھی کہتے ہیں مولا آزاد کردہ غلام کو بھی کہتے ہیں مولا کے کئی معنی ہیں اس کا مطلب خدا نا خاص ہمیں پربردگار نہیں لینا اسے گم اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین آپ کے چچا بھائی آپ کے داماد اور اتنی محبت کے کہہ دیا کہ جو آپ سے دشمنی کرے گا میں اس کا دشمن ہوں یا وہ مجھ سے دشمنی کرے گا اب یہی مانا ہے ہمارے نزدیک کا پاس ایک پرندہ تھا پرندے آپ کو پتا گھوم کے کھائے بھی جاتے ہیں ہمارے ہم یہاں چڑے کھاتے ہیں اور وہ بٹیر کھاتے بٹی بٹی بٹی بٹی بٹی بٹی ہیں اور اس طرح تو آپ نے فرمایا کہ یا اللہ تجھے اپنی مخلوق میں سے جو شخص سب سے زیادہ محبوب ہے اسے میرے پاس بھیج دے تاکہ وہ میرے ساتھ اس پرندے کا گوشت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جب تشریف لائے تو آپ نے ان کو واپس کر دیا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے آپ نے واپس کر دیا حضرت علی تشریف لائے آپ نے ان کو اپنے پاس بٹھا دیا میم کو حوالہ پہلے ہم نے دے دی ہے کوئی غلط فہمی نہ رہے کہ کہاں سے آ رہا ہے امام عیسائی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے اور ہمارے ہاں یہاں علی کے نام سے مشہور ہے پھر اسی طریقے سے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے اسے فرمایا کہ وہ اس وقت ان کے ساتھ ساتھ اس وقت چل رہے تھے لوگ جو ہے آپ کی باتوں کو تعجب کی نظر سے دیکھے آپ موسم سرما میں دو چادریں صرف لے کر پھرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ کیا تو خیبر میں میرے ساتھ نہیں تھا انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کو کو حضرت بکر رضی عنہ خیبر کی فتح کے لیے جھنڈا دے کر بھیجا تھا اب پوری بات لوگ نہیں بتاتے وہ فتح کیے بغیر وہاں کے ساتھ ہے پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ جھنڈا دے کر بھیجا وہ بھی فتح کے بغیر واپس آ گئے پھر رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اب اس شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے اور پھر آپ نے میری طرف پیغام بھیجا مجھے اس وقت آشوب چشم تھا جو آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے آپ نے میری آنکھوں میں, دہن کر الہی میں دعا کی, کہ اے اللہ علی کی گرمی اور سردی سے حفاظت فرما تو حضرت عبیر ہیں کہ اس کے بعد مجھے نہ کبھی گرمی کا حساس ہوا اور نہ کبھی سردی کا احساس ہوا اسی طرح ایک رواج تھا عرب میں کہ آپ میں سے جن لوگوں نے سیرت النبی کا چاہے مختصر سا مطالعہ کیا ہے یا سکول کے اندر اسلامیات کی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہے آپ نے اس میں بھی دیکھا ہوگا کہ جب جنگ ہو رہی ہوتی تھی تو عام طور پہ پہلے ایک شخص باہر نکل کے دوسری طرف کے ایک شخص کو دعوت دیتا تھا لڑنے کے لیے وہ ایک ایک اکیلے لڑتے تھے اس طریقے سے کئی بار تین چار چار پانچ پانچ دفعہ ایسا ہوتا تھا پھر کئی جا کے لڑائی شروع ہو گئی تو خیبر پہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا تو وہاں پہ, پہ پھر دیکھا کہ مرحب مرحب وہ تھا جس کو گرمار نہیں پایا تھا جو بھی گیا وہ شہید ہوا مرحب جو ہے وہ اشعار پڑھ رہا تھا یہ لوگ رجزیہ اشعار پڑھا کرتے تھے جہادی قسم کے جنگ و جدن کے اشہار پڑھا کرتے تھے جس میں وہ اپنی بڑائی بیان کرتے تھے اپنے قبیلے کی بڑائی بیان کرتے تھے اپنے علاقے کی بڑھائی بیان کرتے تھے اپنے بہادر ہونے کے دعوے کرتے تھے اس سب کے معاملات ہوتے تھے تو اس نے جو اشار پڑے اس کا مطلب یہ تھا کہ خیبر جانتا ہے کہ میں مرہب ہوں اور میں ہتھیار مند ہوں اور ایک میں تجربہ کار بہادر ہوں جب شیر میری طرف آتے ہیں تو غذب ناک ہو کر کبھی نیزہ زنی کرتا ہوں اور کبھی شم شیر زنی کرتا ہوں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے مرہب کی دو جھڑپیں ہوئی آپ نے اس کی کھوپڑی پر تلوار اس طرح ماری کہ اس کے سر کے پار ہو گئی سب نے لشکر نے آپ کی تلوار کی زرب کی آواز سنی اللہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر کے آخری آدمی کو بھی لکھتے ہیں کہ فتح کی خبر آ گئی یہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ مناقب حضرت عمر ابن عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس دن کے سوا کبھی امارت کو پسند نہیں کیا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ سیاح امام کے تشریف لائے جب آپ کے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ شہید ہو گئے آپ لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ گزشتہ روز تم لوگوں نے اس شخص کو شہید کیا ہے جس سے پہلے لوگ سبقت لے جا سکتے ہیں اور نہ ہی بعد میں آنے والا کوئی ان کے مقام جو اللہ تعالی سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور اب اس روایت میں مزید الفاظ ہے جبر اس کے دائیں اور, اور پھر اس کا جھنڈا واپس نہیں آئے گا یہاں تک کہ اللہ اسے پتا یا سوائے نو سو ترم کے کچھ نہیں چھوڑا بیچے یعنی کل و کتنی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی نے صرف نو سو ترموں دینار اور وہ بھی انہوں نے آیال ان کے عیال میں اتی سے لیے تھے آپ کا ارادہ تھا کہ آپ ان سے اپنے گھر والوں کے لیے خادم خریدیں گے پوچھا کہ تم میں کون ہے جو مجھ سے دنیا اور آخرت میں محبت کرتا ہے حضرت علی رضی اللہ وہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کیا کہ میں آپ سے دنیا اور آخرت میں محبت پھر حض صلی اللہ ع نے حضرت علی کو جب روانہ کیا ایک موقع تھا جس میں سورت توبہ لکھ کر بھیجی تھی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضرت ابو بکر صدیق اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیچھے بھیجا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ سے سورت توبہ لی اور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب صرف وہی شخص لے جا سکتا ہے جو مجھ سے ہے اور میں اس تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے مناقب بے شمار ہیں وہ مناقب جو مستند لوگوں نے لکھے ہیں وہ نہیں جو ہم ادھر ادھر ممبروں سے پہ سنتے ہیں اور وہ نہیں جو ہمارے آئمہ کی کتابوں میں نا جانے کہاں سے ہیں آ گئے ہیں یہ اپنے امام سی رحمت اللہ علیہ کی جو کتاب ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے مناقب میں آپ نے لکھی ہے جس کی وجہ سے آپ شہید کیے گئے اس کتاب میں سے کچھ روایات ہم نے آج پیش کی ہیں انشاءاللہ اللہ کے دیے بزم و توفیق سے مزید کچھ روایات اگلے کی میں انشاءاللہ شاء اللہ آپ بے گوشت گزار کریں گے اللہ تعالی ہمیں ناسبیت سے بھی بچائے رفظیت سے بھی بچائے ختم نبوت پہ بھی قائم رکھے توحید پر ایمان پر رسالت پر ہمیں قائم رکھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصائص ہیں ان خسائز کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی ہمیں توفیق دے و آمی. دے آمیر اللہ